فائنٹ یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز کے بعد فوراً مسجد سے نہ نکلا کریں بلکہ نماز ہو گئی نفل بھی پڑھ لے تو اب اس کے بعد آہد القرسی تذبیحات فاطمہ مسنون اور موصور آسکار اس کا بھی احتمام کریں اور فوراً اٹھ کر نہ جائیں اج کل یہ حالت ہو گئی ہے کہ امام جیسی ہی سلام پہتا ہی مقتدی فوراً مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں سلام پیرتی ہی آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے ایسا نہ کرانچ منٹ تین منٹ جتنا بھی ہو حدیث حدیث میں آتا ہے نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے بعد جب تک مسلح پر بیٹھا رہتا ہے اللہ تعالی اس کے سامنے ہم نے تجلی رکھتے ہیں. اور یہ محبت کا اظہار بھی ہے اور جب تک بندہ مسئلے پر بیٹا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو بند نہیں ہے یہ کیسے ممکن ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والا بیٹا ہو اور دیدار کرانے والے میں سخاوت نہ ہو اللہ اکبر کبیر کوئی کسی کے عشق کو محبت میں آیا ہے اس کے حسن کو دیکھنا چلتا ہے اب محبوب اس کو دیدار ہی نہ دے اور محبوب ہو بھی ایسا سخی اور اپنے چہرے کو چھپا لیں اپنے جلوے کو ہٹا لیں نہیں تو نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے محبت کے ساتھ بیٹھا کریں اور اپنے محبوب کی جلو کی لیا کا اظہار ہے کہ اے اللہ مجھے آپ سے وحشت نہیں جب بندے کو وحشت ہوتی ہے تب بندہ دور بھاگتا ہے اگر بچہ استاذ سے خائفوں اور استاذ اشارہ کرے کہ چلے جاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے وہی بچہ کمرے سے باہر نکلے گا کیونکہ طبیعت میں وحشت ہوتی ہے لہٰذا وہ سب سے پہلے باہر بھاگتا ہے اور جب محبت ہوتی ہے تو زمین کے اوپر یہی سے ہوتی ہے چپک جاتے ہیں اٹھ کر جاتے ہی نہیں اور یہ چپک جانا یعنی اٹھ کر نہ جانا یہ اظہار ہے کہ ہم, ہم, ہمیں آپ سے وحشت نہیں ہم بھی ابھی بیٹے رہیں گے تو ذکر کے مجلس میں ہم نے سالیکین کو اسی طرح دیکھا ہے ذکر کی مجلس ختم ہو جاتی ہے اب کوئی اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا بہت دفعہ شیخ کو اٹھ کر کھڑے ہونا پڑتا ہے تاکہ سالیکین اپنی ضروریات اور خواہش کو پوری کرنے کے لیے تشریف لے جائے تو اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح محبت کا اظہار کرنا چاہیے